تم فرمادو کہ گندا اور ستھرا برابر نہو اگرچہ تجھے گندی کی کسرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو یہ اکلوال کہ تم فلا پاؤ